الحمد لله هو كفى والسلام على سيدنا الرسول وخاتم الانبياء أما ابن المشتفى وعلى آله وأصحابه إلى الشبق بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجالهم صدقوا ما آهد الله عليه فمنهم القضاء نحنه ومنهم من ينتظر آمند بالله صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله مجي الكريم الأمين إن الله وملائكته صلو نعلم مريعا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلم تسليمنا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلقا وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام و السلام آلے گیا سیلی مم و گا وا سیدی یا سیلی می متی نو گنی سامین السلام علیکم و دوسرا درود ختم لمبے آل ہی و سنا تو بعد گواہ العالمین مولا بندہ نا چیز دے دل, دل دماغ زبان نگاہنوں غلطی خطا تو ناخو فرما دے نفس و شیطان د فتنے تو پنا عطا فرما دے خاتمہ بل خیر فرما گرامی اج دو خطبہ المبارک تو مبارکباد شہادت سیدنا مولا مشکل خشا علی گڑھ رضی اللہ مطالعہ اللہ تلبارک و تعالیٰ بندہ نہ میں مولا کائنات بھی بے کنار روحانی کے تے تیبات تو فرما گئے ریزان گرامی ہر انسان دنیا تو جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک قانون بہت سخت اور مضبوط قانون ہے اٹل قانون مگر کچھ بندے دنیا تو ایسے جانے نے اور اس طرح جانے کہ دنیا تو جانا بھی ان کا تعینات سفیا سنہری ارفا لکھا دنیا انس جانشہ یاد رکھدی سا مولا مشکل پشا علی گل مرتزار بھی اللہ ہو تازہ ام ہو آپ ہی پاک لوگوں نے جڑے دنیا تو اس طرح تشریف لے گئے کہ تاریخ دتابوں کے اندر آپ کی شہادت نریفا لکھا گیا اور اندی شہادت آلیا نمان والے اشکو درد اور اپنے ایمان نازہ کرتے ہیں مولا مشکل خشاہ علی رضی اللہ تعالی ان ہو سرکار کی شہادت تیبہ کا ذکر شارا ٹنگ سور احزاب کی آیت نمبر ترئی دن ہوا کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی وہ مفسر قرآن صاحبی فرمان کے مطابق تین سو آیات مولا علی بھی شان چتری ہیں جنہ و ایک آئے تیرے اس کی تفسیر کے بارے خود مولا علی مشکل قضا نیا آئے من ينتظر مولا علی سرکار نو پوچھا گیا نمبر دے کھلو کے کفے در تقریر فرما سنتا ہے کریمہ دے بارے آپ کو سوال کیا گیا ہزور عاجت کی تفصیل کیے من ہے ویلا فرماؤں گا نیل مومنی نال کئی مومن ایسے نے جنہ جو رب نیتے اہد کیتے نے, نے انہیں سچ کر کے وقائے نے نمل اس دنیا تو چلے گئے ایسے جرحال انتظار دنیا تو جانتے ایسا مولا مشکل شیر خدا راہ تعالی سکار گئی آپ نے فرمایا یہ آیت میرے میرے چاچے حضرت حمزہ اور میرے چاچے دے پوت عبیدہ بن ہارس دے حق چل ہوئی ہے فرمایا میرا چاچا حمزاوی اللہ نال سارے جو آدمے ہوئے سن سچ کر کے رب سونے دے نام دین دیتے قربان ہو چلا گیا ہے اے اپنا وقت مدت پوری کر کے تر گیا ہے میرا چاچے دا پت پرا عبیدہ بن ہارش وہ بھی وقت اپنا گزار کے مواہدے سارے سچے کر کے رب سونے دے نال پورے کر کے دنیا تو چلے گئے میںتظار پا تو انتظار والر مولا علی دا گرنا لف ل آیا وا منگ تو کچھ انہوں ایسے نہیں وہ سچے مردوں کچھ ایسے نہیں مومن جہے حال انتظار مولا علی سرکار نے فرمایا میں ہوں انتظار کیا کرنا اپنی واری کا نیتے ایسا دھر جانا ایسا دنیا تو قربان جمانت نکلے آئے کریما جدر مولا علیہ سرکار دی شہادت تجربہ جتر اتنے کیا گیا ہے توجہ رکھنا جناب نبی عالم نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قربان جاوا حضرت مولا علی سرکار بھی شہادت کا سارا سن ہزور نے مولا علی سرکار شہادت کی بشارت پہلو ہی سنائی ہوئی سی ہزورا بڑا ود مخت پہلو وہ بگڑیا ہے جنہیں حضرت سموت حضرت حضرت سال سلام کی حضرت سالے سلام کی اونٹنی دیا ਖੁਚਾ جنہیں وڈیا سن بد وقت پہلے لوگ گزرا ہے اور پھر بڑا وقت واٹا گا آنے والے لوگ جا تالو تلوار مارے گا اور پھر تیرے تالو تو خون نکل کے تیری کےڑی لال ہو جاوے گی سینے تے خون پی جاوے گا اے علی ادا چر تو دنیا کو نہیں جاوے گا جنا چر خلیفہ نہیں بنے گا اور ان او چر نہیں جاوے گا جنہیں چر تر تالو تلوار وج کے تو جناب تیری داڑھی خون لاغنا نہ پڑی گئی ہونا چ دنیا تو نہیں جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرکار, قربان جامعا, سرکار قربان جاوا آپ نے مولا علی سرکار شہادت دی بشارت دیتی ہوئی سی حضرت مولا علی سرکار دی شہادت دیا گلیں جیڑی صاحبہ دن پہلوں ہی مشہور سن لیکن حضور صلی صلہ علیہ وسلم اس واسطے آپ نے شہادت تو بچنے کی دعا نہ کیتی کیونکہ کملی والے سرکار اللہ دی ایڈی وڈی متولی کیوں بچا شہادت کا مقام اتنا بلند دے حضور دے صحابہ ہمیشہ شہادت ہی منگتے رہے خدا من لال مہبوبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے اللہ اے اللہ میری تمنا رہدی ہے میں تیرے رستے دنر شہید گوا مر اٹھایا جاوا مر شہی گوا پھر اٹھایا جاوا پھر کتلو م میرے معلوم ہوا جیڑی دولت اپنے واسطے پسند کرتے نہیں ہزور صاحب کرتے سن کملی والے نے فرمایا علی میں دعا جدو بھی منگنا وا جیڑی ہے اپنے واسطے منگنا وا علی او ہے ہمیشہ تیرے واسطے بھی منگتا رہا حضر صلی اللہ تعالی وسلم سرکار اپنے واسطے شہادتیں ان منگتے سن قربان جاوا اللہ سنے اور جناب سوال کر دے سن مگر نبی کریم صلی اللہ ہوتا اللہ وسلم اندر مولا کائنات نے میدان بھی شہادت میں سی لکھی تاکہ حبیب خدا کسی تھوک شہید ہو جائے کہ جناب رب سونے گوارا نہیں اسی تینا رب دے حبیب کی شان دے لائق سی اس واسطے ہاں جی کیوں کسی نے طاقت ہو سکے حبیب خدا دو تبار کر کے نبی پاک سرکار جناب دنیا تو لے جائے ہاں اللہ باد اللہ شریف نے حبیب باکسر محفوظ رکھا مگر جیڑا سوال اگر حضور اپنے واسطے کرتے ہوئے سن یہ سوال مولا علی بھی کر سن کیونکہ حضور نے فرمایا اے علی میں جیڑا بھی سوال اپنے واسطے کیتا ہے وہ تیرے واسطے ضرور مولا کو سوال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے لیے نیشہد جناب اللہ دستی بھی منگتے سن علی مشکل کشاں واسطے بھی منگتے سن ہزار تو جب ایڈی ویمت سی جی حضور اپنے واسطے بھی منگتے سن ہزور مولا علی واسطے بھی منگتے سن حضور کیوں حضرت علی پاک نعمت تو محروم کر دیں اس واسطے کرملی والے سرکار نے جدو دشارت سنائی ہے مولا علی نو، مولا علی کبھی غم زدہ نہیں ہوئے کبھی دکھی نہیں ہوئے کہ میرا سر پاٹ جان میرے سر کے جناب تالو پاٹ جانا پہ داری خون پڑ جانی ہے انہیں بھی کبھی دیارگ بچنے دا سوال نہیں کیتا کیونکہ جنہ عشق دے پار چکے ہوئے سبحان اللہ قربان دیا گیا بندہ غور فرما اسی واسطے مولا علی مشکل کشار ہے اللہ ہو نو ایک دن جا رہے ہیں جہاں آپ کاتل سی مولا لی پچھاند میرے تلوار مار کے جناب میرے کالو کو چیر کے رکھ دینا ہے نال دے سا دم نیل کی مجھے اجازت دے نو قتل کر دینا آپ نے فرمایا دے لیا مر سانوں کہ شہید کرنا ہے مار دے گا تم س شہید کرنا یہاں نہیں مار سکتے کیونکہ میرے کملی والے نے فرما دتا ہے فرمایا علی تینوں بد وقت قتل کرے گا بد وقت قتل کرے گا ساری امت درد میری امت درد سب کو وا بد بخت بندہ ہوے گا اشکل آخری ہوگا جنہیں تیر تالی کے تلوار مارنی قربان جاوا محلالی نے فرمایا چڑھ دے تلج رکھنا اسی واسطے گلوتے کنہیں ایک مہا بھی یقین کامل سی حضرت ابو بکر سبھی کا اللہ تعالی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی نو حضرت مولا علی سرکار نو پچھن واسطے گئے نبی پاک صلی اللہ بھی نہیں حضرت ابو بکر محر کرتے نے یا رسول اللہ سانو ڈر کیا لگتا ہے علی دی حالت بڑی نا جوکے ہزار کوئی بیماری نہیں مار نے مارنا ہے انہیں شہید ہو کے دنیا ہزورلوار وجے گیاری مبارکی ہوئے آ فرما نے میں اپنے پیو کے مولا سرکار پوچھنے واسطے گیا وا بیماری تیمارداری کراستے گیا وا فرمایا جب اتنے پہنچیا تو میرا باپ نے جناب ویخیا ڈر ڈرن لگتا ری حالت بڑی خطرناک ہو گئی ہے فرما دے چلے کی کیا میں کوئی بماری نہیں جمی جڑی مار لے کوئی بماری ایسی میرے نہیں پیدا ہوئی جڑی مار لے والے سرکار نے فرمایا تینوں شہید کیتا جاوے گا اور تیرے جناب تالو تلوار ماری جاوے گی تیری داڑی تربت کرو جاوے گی اے وہ فزالا گھبراہ نہیں سات اس دن کا انتظار پہ کرنے آ. اس دن کا انتظار کرے گا سب دنیا تو جانے ادو پہلا سی جا سکتے قربان جا توجہ وجہ فرمانا کبھی گھبرائے کیوں خبر نبی کریم نے بشارت شہادت جناب گلے ہزار مولالی بچا لیں گے ہزور نو تاقت ہوں حسین بچا لیں گے چلیا بچایا تو جناب جان کسی ببال بچایا جا جناب کسی اداب کو اداب تو نہیں ہے رحمت خدا بندی خدا دے گا خاجہ سکرمی جیسا آشک جہا ہے وہی قربان جاو ان جا کے شہادت دی تمنا لے کے مولا علی کی فوج اچھا دا داخل ہویا کہ آخر دشمن والے پاسے ہاتھ کر دیا تو پھر شہید ہو ہوا جناب اخیر جالندری صاحب فرما شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادت کی شہادت آ منزل ہے انسانی شہادت کی شہادت ہے انسانی شہادت کی وہ خوش قسمتی شہادت ایک بدرسی بھی گل ہے ایک تو خوش قسمتی کی گل ہے نا اس واسطے پروان جاوان لا بندہ غور فرمان حضرت مولا علی مشکل پشار بھی اللہ تعالی نو ہمیشہ تیار رے اور باقی جنہیں جناب باہر دا چکیا ہوئے جب رب سونے روحاں پیدا کی خبر سن آپ جب رمضان شریف دا مہینہ آیا ہے رمضان کا مہینہ تناب ایک رمضان میں آپ کی شہادت کی ہوں ہے آپ پہلی رمضان کو ایک رات اپنے بیٹے امام حسن در جا کے دے رات امام حسین دے صلح. دے صلح. رات جناب, جناب جی تھوڑا تھوڑا چار دو, دو چار چار نپنے کھانے روزانہ آپ نے فرما بے لو ہوں دن تھوڑے <تصفح> رہ گئے اچھا اپنا رنگ کھا لیا ہر سارے دنیا کو جانتا ویلا آ گیا واسطے گھبرایا کہ نہیں آپ نے کملی والے ہلور سرکار نہیں عرض کرتے ہیں کملی والا محبوبا میں بڑا تنگ پا گیا سونے اے جناب تیری نمتوں بہت کر لگ پی ہے ہلور فرما نے یہاں واسطے بردا کر دے آپ فرما نے رات جناب ہلورا حضرت مولا عرض کرتے نہیں یا مولا منہ تو لے کر اور میرے تو بدتر بندہ بندہ جناب رمضان نے دعا منگی تا مولا تعناط نے ہاں آپ سکار رمضان درد شہادت عطا فرمائی قربان جمع حضرت سیدنا سلطان باہر اللہ تعالیٰ نام فرما نے محبتی دریا hariye ho a chal tangi e bala بندیا میں کسا بیان تین بدبخت خارجی کلمی پڑن والے خارجیا تین بندے نکلے آپس ایک نے آخیا میں علی نو شہید کرنے علی ناراگا دجے آخیا میں معاویا ماراگا تیج آخیا میں امردناس کو مارا کنڈی صاحب تو گسا کیلتاسی آدھے سڑے کن مشرق ہو گئے کن مشرق لوگیلا ہو گئے ہیں شرک کا رتا لاؤن والا سب کو پہلا مسلمان محبت کے بارے شرک شرک سرک دیا گلیں کرنے والا خارجی کو لا سی اگ خارجیاں دیا چلی کی سمجھے تو چلیں جنہیں جناب فلانا نسل آ رہے ہیں جنہوں خارجی آپ نے مولا نو مشرک کہہ چیک تین مینو کہہ دین کے مڑ کے ساتھ پال سانو نو مشرق حضرت امیر مشرق حضرت امردین حق حقم جناب اللہ تو سرا بندے بنا لیا ہے سال سنا ہو چن لیا ہے اللہ نا رب کا حق بندیا نو دیکھ چائے چا یہو ہی گل جی منہ چو گا سمجھ لیں خارجیاں دل نشانی پکی پہ دسنا اگا آپ سمجھداروں تو قربان جاو تنہ تین بریمان نے آپس دن مشورہ کر لیا بھائی رات تین حملہ کرنا علی پاک میں کاتل ابن ملجم خبیس نے آکھیا عبد ال رحمان نہ ال رہمان سی مگر کم سارے شیطان والے سن معلوم ہو ہوا نہیں مومن نہیں بنتا خت کا نام گلا محمد رکھ دو دے کی بن جائے بھی بھی میرے کو حدیث کی کتاب پہ ہاں جی سیرت ہاں سیرت شامی جنوب رشاد رکھا جاتا ہے اس ہے لکھا شخص نبی پاک سرکار بیٹھے نے جا ابو بکر سبھی جائے قتل کر دے حضرت ابو بکر سنگیت جائے ویچیا سجدے پہ آ سوچن لگ پے ایڈے سجدے کرن والے سجدے دی حالت کی قتل کر ہو سکتا ہے ہلور کا حکم شروع ہوئے واپس آ جائے ہلور کی بار جا درد کی کمی والے آؤ دل میں سجلے سی میرا دل نہیں جی حکم فرماو تے انہیں سجے جا کے بٹ دینا ہلور نے فرمایا پہ جاؤ امر نو آخیا تجرت کی عمر اٹھ پی گئے دیکھیا اور جناب لما قیام کیا کرمیاں حضرت پڑھنے والے بند قیام کرے نماز پڑھنے کی سال کے اندر نماز کیا پڑھتا سی مسجد نقوی شریف دے اندر کہ میں قتل کرا دے حکم فرما میں جا کے انہیں مار دینا ہزار نے فرمایا تو بھی بہ جا فرمایا علی تو مولا علی ہو چکا ہے نے فرمایا کہ تینوں مل گیا کہ تم قتل کر دیں گا جی تینوں مل گیا تے تو قتل کر دینا مولا علی اگے گئے تو نجنا دین سے مسجد چلا گیا سی حضر حضرت مولا لی شرکار نے آن کے دور دی بارگاہ کر کی کملی والا محبوبہ وہ تیز چلا گیا نہیں ملیا بے اے علی جی اج قتل ہو جانا میری امت دردر کبھی دو بندے آپس اختلاف نہ کر دے فساد نہ کر دے میری امت کتنے لک جانے سر جا جیع جیع بندہ ماریا ہے بند نوی کچہری چیڈیے مسجد جا کے نماز پڑھیے معلوم ہوا جا دربارے چل کے جی ستنیا کا مد ہوگا یہ نمازی بھی ستنے باغ روزے دار بھی ستنے باغ ہوگا گرمان جامع حضور نے فرمایا یہ نسل و بندے پیدا ہون گی جنہوں نے تو مارے گا ای شہید کرے گا حضرت مولا مشکل رضی اللہ تعالی خارجیاں آپ سرکار نے شہید کیتا کئی ہزار بندے شہیدانہ قتل کر دیا ہزار جان مثر کر دیا جناب علی مشکل کشار نے خارجیاں غصہ چڑیا جناب اس گل کا کہ یہ مشرق ہو گیا صحابہ لوگوں مارن واسطے مشورہ ہو گیا انہاں دا کنہ بد مختل جناب والا حضرت مولا مشکل امر حضرت دی بگڑی جہی تصبی والی نے مردا ہے میری پتے کٹنسی مسیطے کتنے بئیمانہ تلے بھی م بی کسی اس مسیطے آ گے یہ حکم ہے کہ اس بڑھڑی دے کول گئے مشورہ لینا خرداشہ کر لگیا اس آ کے سونا کام ہو سکتا گنا تھی بڑھڑی چاہ لگی گنا تھی پکی ہے نوز باللہ من کا اور واقعی کوئی نہ کوئی دوکھا تو لگتا ہے نا کوئی نہ کوئی دھوکھا ہوں کلو اللہ فرما ہوں دا ہے ہر تولا اپنے مذہب تے خوش جی باقی بگڑی ٹائم لگی جنتوں جا میری دعوا دھ بخر پائے حضرت امیر معاویہ والا جڑا سر انہیں بھی سویرے کی نماز میں جا کے حملہ کیا مولا حضرت پچھلے چوکڑے مارا آپ سرکار کی رگ ونڈی گئی وہ رگ جس اگے نسل چلتی ہوں آپ نے اس کو بعد کوئی بچہ پیدا نہ ہوا مگر آپ کی جان بچ گئی دوسرا امرد ناش کے کول گیا وہ بھی سویرے دیکھ حضرت امر میں نار سن اس دن ربوئی بخار سن اوری نایا میری تھانے نماز پڑھا دقت شہید ہو گئے دا نام حضرت خارجا ہبی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہو گئے جب مولالی سرکار دی آئی وہ بد جا کے ایک مہینہ پورا اپنی تلوار نو زہر لیا تاکہ ماڑی کی نوک بھی بچ جاوے، علی کدر بچ نہ جائے مگر بے بہلی آئی تلوار علی نو مار سی اصل مارن والی تلوار تے تکبیر بھی سی لکھا ہو جا مل اصل تے مولا کائنات کی تکبیر والی تلوار سی توجہ رکھنا تھا مولا رضی اللہ رالا نو سرکار قربان جاوا روزانہ سبا کی نمال پڑھاو داستے آپ اپنے بادشاہ سن خلیفہ وقت خلیف ہے نمال پڑھاو واستے آڈیا نے محافل نہیں سن رکھے ایک دن باہر نکلے گا تو دہلی تلوارہ لائے کے دروازے تو باہر کھڑے نے فرمایا کد لکھے جی اضور تاریفاظت کرنے فرمایا آسمان والوں تو جنہیں آنا انہیں تو آسمان کو آنا کہہ دے تو مجھے بچانتے چلو چلو چلے جاؤ کوئی لوڑ نہیں فکیلو چلے جاؤ آرام پتہ جو سی یہ کام تو ہو رہا کلو نفسل قربان سرکار انہوں نے واپس کر دبارکی جدو سجی آپ نے نماز واسطے نکلنا ہاتھ چونڈا فریا ان سب ہٹ مبارکی سکار اچھی آواز میں گلی مدینے جناب کو گلیاں پکار دیا جانا اصلا اسلات اصلا نواز اٹھ پو آڈیا گوانڈیا نوٹان جانا جگا دیا قربان مولہ لی سرکار اس طرح جناب روزانہ سبانو لاپ سرکار نہیں نکلنا جناب جا کے نماز پڑاؤنی توجہ رکھنا جناب ہوں جس او ہو گیا وہ دہارا آیا ہے آپ کا جناب مجن آپ دا مجن لوبا آپ کا موازن سی باندہ بانگ بنتے ہوں ہاں جی آپ حضرت محلالی درمیان پچھے حضرت ہسن پاکستان آپ آدت کے مطابق جناب اسی طرح سلاد سلاد فرما جا رہے ہیں قربان کا مطلب فرما جناب جی جدو جناب رستے دن آپ پہنچے کہ جناب ویٹے آپ جناب چیکن باقی لگ پہ بتسا رستے دن بولن لگ پہ حسن پاک سرکار کو ہٹاؤ لگ پائے آسر بندے میں یہاں نہ ہٹایا جی حج ساڈے تیر روپیہ پاؤ دیا جناب آپ جناب ہے سیال دن جانے پہ گود وقت مناب بیٹھا ہے تو جو فرما جب آپ سکار مسجد اندر پہنچے نے مسجد اندر جا کر سرکار نے نبان پڑائی وار کیتا ہے ابن بد بخت نے وار کیا علی سرکار نو سر مبارک شرمبارک ہی تلوار وجی جتھے جیتے کملی والی فرمائی تھی قربان جاوا توجہ فرما جناب سونے علی سرکار نو اوتے جناب تالو دندن تلوار وجی ہے ڈالی مبارک تر ہو گئی خون نال نے جو میرے کملی والے فرمایا سی پورا ہو گیا ہے جو میرے سرکار نے فرمایا سی ادل ہو گئی ہے فرمایا لوکی فرن لگ پے ملزم وہ سارے انو ایک صحابی کملی والے نے جا کے چادر اتنے پا دیتی چٹا مار کے زمین تو سٹ کے اتنے بہ رہا بدمست پڑے گیا پڑ کے ہزر کول دول مولا علی نے فرمایا اور پتر حشم یاد رکھے بسترے دس لنگا جوکھا کھل جی جو میں اٹھ پیا پھر میری مرضی یہ جو کرا تو میں چلا گیا دنیا کو پترا مسلا نہ کری ماتے دا نک وڈو ماتے دن وڈن لگ پو پیرے کٹو ہاتھ وکھے کٹو کیونکہ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا کسے نال بھی مسلا نہ کریا جائے کسے کی شکل نہ لگاڑیا گے پا کتا بھی ہلکا ہو اس ہوا خبردار پترا صرف اویں سزا دینی ہے جن میں شریت مستقفا کے اندر بن ہے کہ جی میں اچھ کیا تین معاف کر دیا گا قربان جاوا توجہ فرماؤ جناب مولا نے فرمایا پترا میری نشیعت ہے انو بوتا نہیں شریعت مطارا دے مطابق سجا دینی جناب مولا نے کی تیا زہریلی تلوار ملزم بےمان کہہ لگاؤ جنم کہہ لگائے علی بچ نہیں سکتا زخمی تھاوے ہو گیا ہے بچے گا نہیں کیونکہ میں تلوار نو ایک مہینہ زہر لیا وا میں سارے والے بند تھوڑی تھوڑی موک بھی لا چکا سارے جانا سے انے میں تلوار بنائی حضرت مالا تعنات جان دے علی پاک کو ایادت نصیب ہو جاندی ہے پیدا کابے ہوئے شہید اج مسجد خانے سائز خبا ہوئے نے قربان جاوا توجہ فرما جناب ہوں مولا مولالی سرکار دے کسن دفن کی تیاری آئی ہزے حسن پاک نہ دوسرے یار سرکار دے رل کے آپ سرکار نو گسل مبارک دتا حضرت مولا مولالی سرکار دی کسن دفن کی تیاری ہو گئی سرکار کئی آنڈے نجس ندر بہرال جیبھی بھی مولا کا ناد کا ارادہ مولا شرکار من دفن کیتا گیا. حضرت مولا اتنے اتنے اتنے دفن کیتا گیا قربان جانا فرما جناب حضرت مولا لی جان تو بعد دے عذاب کرتا ہے کیونکہ جب رب سونے دے بندے دا مقدس خون اس طرح جاوے مولا کی حیرت جاگ دیے پھر رب بدلے لینا اس قوم کو پتہ ہے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 جس ویلے رب دے فقیر بندے دی اس طرح جناب جلت کیتی جاوے رب سونے دے فقیر دے خون کی دے قیمت مولا کی بار گاوج بڑی دے جلا جناب دے مولا پہنچا گیا جنت جنر سبھان کلنا نسو نا ڈاپیا وصیت فرمائی اپنے پترا وصیت فرمائی آخری وی لمبیاں وسیعت نے میں انہاں پاسے نہیں جانا جانا تبجہ رکھنا وا مولا علی سرکار دن جگہ قاتل سی ابن ملزم حضرت حسن پاک قتل کرنے کیساس کے اندر لے آئے پر لوگوں بڑی اگ لگی ہوئی سی مولا علی سرکار کے خون کا غصہ بڑا سی رگب اندر پھڑ کے نہرت حاصل پاک کو نے ملزم نگ در جلا دن اگلی گل سمجھیں جناب یہ جل پہ گیا جا سی میں جنگت لے نہیں مگر اس بدبخت دا کا حال سن لو اس بد نصیب کا انجام کی بنیا کتاب دا نام مناقب ابو بکر خوار زمی ابول قاسم بن محمد فرما نے میں مسجد کے حرام دن ہے سن مسجد حرام کے اندر یعنی کانا ڈابا کا میں خیال لوگی مقام ابراہیم کھڑے نے میں پوچھا ہے کیوں کٹھے ہوئے لگے کہ عیسائی راہ وسی مسلمان ہو ہوئے اندر کول سارے کٹھے ہوئے کھڑے نے وہ اب مکہ آیا ہے. عجیب کوئی گل کیا سنا ابل القاسم بن محمد سن آؤں ہیں میں گیا ہوں بندے بھیار دا مل گیا ہو ہو او ہوں عیسائی جہرا مسلمان سی راہد جہاں جنگل عبادت کرتے ہوں سن عیسائی سنا میری جھوپڑی سی اندر کھلو کے میں لالا کرتا سن میں ایک دن جھوپڑی دیکھی ماری بہار دریا دے کنارے ایک گرج وگ بڑا وا پر ویکیا ہے وہ پرندہ آیا ہے انہیں الٹی کی تیئے بندے دے جسم کے چوتھے حصے بھی پھر گیا چوتھا حصہ مو لاس پھر گیا چوتھا حصہ پھر لے آد پھر گیا چوتھا حصہ پھر لا چار چھانیاں بندے کے جسم دیا واروں باری کر کے لیا منہ دلٹی کر کے سٹ دیران ویخنا نہ پیار تھوڑی دیر تو بعد بندے کے جسم کے حصے رلنے شروع ہو گئے بندہ تیار ہو گیا ہے اس جانور نے مل کھا شروع کر دار حصے کر کے کھا گیا کھا کے چلا گیا دوسرا جیڑ ہوا پھر اسی طرح جانور آیا انہیں آن کے پھر اندر چار حصے آن کے بنا الٹی کی کرنے کے بعد پھر چارے حصے آپس کے اندر جڑ گاؤ بندہ تیار ہو گیا میں حیران ہوا بھائی یہ بلا میں سوال کرنا پیا کچھ میں علی کا مل جم مین آخیا جانے عبد الرحمان میرا نام میں لے کر نا تین میرے عذاب سزا یہ رکھ دیتی میرے نال ہوں رہنا ہی وحب کہہ میں لوگ کول پوچھا یار اب کل کوئی واقعہ ہویا ہے کہ لگے ہاں سڈا خلیفا نبی سونے دا داماد علی پاک شہید ہو گئے راب کہہ میں اتنے کلو پڑی سمجھ لگ گئی نبی بھی سچا ہے نبی دا سونا دماد بھی سچا ہے میں نے پتا لگا مسلمانوں کا دین سچا ہے انہوں دے نبی کے داماد واسطے قاتل سزا پہ ملتی ہے کل بات میں مسلمان ہوا مڑ آ گیا وا ات کرم واسطے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 اے انجام اگلا آزاد مولا تعینات نے مکان یہ حضرت مجدد پاک فرمو دے نے علی حالے جسم کے اندر نہیں سنا حالی رو ہی پچھلے ولی نیلایت ملتی سی نا وہ علی پاک کے وسیلے لوگ تو فرمایا کہ ولایت قرب ولایت جڑا ہے جی کور دے فرما بے نے دو تک پہنچنے کور دے نبوت والا راہ سی یا چند ولی ایسے ہوتے نے جنہوں نے بغیر پچ جناب کسی اورلی نبی پاک کو براہ راست کی فائد مل پہ فرمایا کہ قرب ولاق کر سن پہ اس لیے آپ کو جسم چاہئے تاہل اور آپ سرکار کو جان بعد پھر آپکار سیے داتو نے جنگت اور حسن حسین دے گئے بارہ امام آیا بارہ امام دولت جناب غوث پاک آئیے گو سا رہنی ہے جب امام ماہد بنے گا امام مہدی بناؤ گے تو مجھے فرمان بندے جناب حضرت سیدنا مولا مشکل کشار جنا جنہوں کملی والا سرکار اپنا گرا بنایا ہویا سی بنایا ہوا اس ہزور سکار نے نہ مسلمانوں سب سے اگر تبو بکر آخیا تھی جیسا اپنا رولانا ایک دوجے کا خیال رکھنا گھر کی لوڑ پوری کرنی ہے ایک دو شاید ضرورت ہو سکے ایک دوجے کے پا جی طرح ایک دوجے نا دو بنا حضرت مولا علی سکار بیٹھے کلے ترو حضور فرما دے علی رویا کیوں سونے سارے بنا ہی. گیا و. حضور فرماؤ دین علی تیرا میں سبحان اللہ فرمائیا گھبرانی تیرا میں بیٹھا وا قربان جا مت مجھے فرمان لا دیا بندے ہے جی مولا ایک سکار کی شہادت کتنے آئی ہے مسجد بندہ موہم ہوگی نہ موت مسجد آئے تو سونے تو سو آ گیا نا موہم ہوگی بس شر کے موہمنٹ بندہ ہوے پیارے بستے بے شہادت ملے ایسی دولت اس کو دو بعد ہو سکتا ہے جی اے مولا ایک احنات میں یہ دولت نصیب ہوئی قربان جاوا ہے جی مرنا تے بار حق کے بندے خدا دیا مگر یہو جی موت جی رب سونے دے دین واسطے آ جیت اے اے زندگی نالوں بن جی آدھے ایسی موت جہی عزت آڑی عزت آ رہی بہت ہوتے اقبال فرما نے کھول کے کیا بیان کروں چل مکان میں مل عشق کھول کے کیا بیان کروں سلے مکا میں مل کھول کے کیا بیا کروں سلے مکہ میں مل گریش اس کے ہیں ماں تی پار شرف عشق ہے مرگے با شرف ارے مرگ حیات شرف اقبال فرما دے دس میں تینوں دسنا موت دے عشق دا مقام کی ہے موت دے عشق دا مقام اے عزت دی موت عشق عشک عزت دی موت ہے عشق بندہ ماری جا ہے کہ زندہ کتنے دا مرن پو پہلا مر گیا باہو تو مطلب نایا تیسے ادر سلطان باہو فرما نے جو دم کافلی یارہ سو دم کافلی سان مرشن سبق پڑھایا سنیا سخونی پہ گیا کھلیا اتیا سنیا گیا چت مولا لاون لایا کیسا سا او مرن تھی اگے اصل ملی گے باہو مرنسی اگلی گے باہو اتتا مطلب نو پایا قربان جانا بندہ مرن تو پہلا مر جڑے موت تو گبرو جہاں پہلو ہی اپنے نفس خاص شاٹ میں ماری بٹھا ہاں جی تا ہی اتلا والی خوش خوش جا رہے یہ موت تو توں اثا ڈری جنہوں پتہ ہے ہاں وہ دنیا چھڈ کے کیے جا گے اینی محنت کی کمائی پی کردے یار ان ویلا آیا کھا تو جس مولالی نے آخیا ہوئے دنیا کسی ہوتی کدی گھر چڑھ سکی ہے اس نے مل کھے دل لایا وہ دل ہے ہی رب دور آپ ہی جانا ہے کہ قربان جانا درویس مرنا مرنا دے سارے مرنا مرنا تے سارے پتار مرن سے کوئی تیار نہیں دنیا سردی سر دے بچ ری سج بار نہیں ہری فڑیا تو لکھی ہزار کر لے وقت لکتا تے پھر انکار نہیں من دی کوئی تکرار نہیں اچھا اچھا آشک کدے نہ ڈر کے آشک کدے نہ ڈرنی موت کو سداؤ تیار ہوں طلب دید دیلبی دی جنا لائی جنا دیو بے کار ہوں گردے موت کولو دنیا دار جڑے مال دینی دیکھنا مرن ہوئے کتے میراج نہ شاہی جی کی تم ہوئے بہلیا فیصلہ تے لیکن خدا دے دین بہ تازہ اقبال آخر ہے کہ عزت والی موت دی زندگی یہی موت ہے کہڑی زندگی ہاں جی دی زندگی ہے نا یہ میری دی زندگی جی اور کائنات مشکل کشا موت آئی یہ موت ہے جی جی زندگی ڈالو اس گل تالو پڑھی خون چری گئی زمین دفن ہو گئے گازی علمدی نے جب میاں والی جیل بیٹھا ہے تو رات دی رات لو علی آیا کھڑا ہے اور دین محمد جیلر ہے ادی رات کی گیا تالا بھی ہے دروازہ بھی بند چھت بھی نہیں پاڑی کنڈ نو موڑا بھی نہیں ہوا بندہ بھی غائب ہے گیا گھر پاس رالی جان کے بعد اندر آئے دین ممل کہ خدا کا نوکری والوں دی جان پیسے تنخواہ ہوتی کہن لگا میری جان کر لی سی؟ کتر گیا سا غالی فرما نے میں بیٹھا سامو لالی آ گئے مجھ فرما نے گاری اٹھ تینو سونا کملی والا یاد کرنا ہے تینو <تصفح> سونا کملی والا یاد کر فرماؤں فرمایا اٹھا کے لے گئے اگے ویچیا میدان آ گیا تخت وبی پاکت شریف دے یار بیسے فرما قربانی قبول ہو گئی جی چند تو لے پھر تین چنے تین کوئی نہیں فر سکے گا جا موجا لے جھے جانا ہے تو چند ہے سڈے نال ہمیشہ روے جا ٹندا لے لے شہید ہو گئے ساڈے کول آ جاؤ اچھے من علی پاک نے فڑیا ہے تو جیل بٹھا گئے خدا پہ بندہ اچ کدوں دمرتے نے موت تو جنہ موت پہلا اپنی لے لی ہوں وہ ہمیشہ ہی جا رہے مرنا تیرا ساڈا ہے کہ انہوں کا کالا مرنا جنہیں ادیگی گوئی بیٹھے انہوں نے گوائی انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا بچایا ایسا بچایا, بچایا پرواز کرے انہوں کی زندگی ٹکر پہنچ سکتی موت ہاتھ جتنے ناپڑ اتنے انع کرو اللہ باد شریف مولا مولا کا نات کا سدقہ ایمان کامل والی موت اتا فرماوے میں کیا آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں جی نہیں ٹوٹتا ایک مسئلہ بتا دیں حضرت علی کی شہادت کہاں کس مقام پر ہوئی آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے جتھے ہے نجب شریف کے اندر علامہ اقبال نہیں فرماؤں گا نہ کر سکا مجھے جلوہ ہے دانش یا فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا کاکے مدینہ و نجب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 ہزوریوں پاکوں کا تو نکاح ساری کسی نال ہو سکتا ہی نہیں تو ماوا نے اللہ قرآن فرما ایک اور دوسرا بیبی پاک اس مقصد واسطے نہیں سن گئی کہ تبلیغ کرنی انہوں نے تو فلان کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے پاک نو حضرت تلحا زبیر لائے گئے سن مسالت واسطے لڑ واستے لف گئی نہاری مسالت کرا پوترا گئی ساڑ بھی کرنا فی بجو تک میم حکم لگا کہ اپنے گھر ٹکیاں رہیے بیشا سبھی کا مڑ تحبا بھی کردیا رہی نے اور آپ کے کچاوی اتو جناب ایک ہد بنیا ہوا سی جی ڈولی آرہ کا کچاوا سی جی دا, دا اونٹ مبارک دیا ہاں جی کٹیاں گئی اونٹ مبارک بیٹھا تو مولا علی اگا بد خاندار اما سان کوئی نہ جی سیاح آدھے کتنے رام رام دے کتنے ٹائم ہے رلی جب شتیرا نج دیا بیبیاں قیاس کرن ڈائبی ماما ہے شا پاک جنہوں دے اندر باملی کوترا کھڑا ہے گل کرنا جہاں ن شرم, ہی شرم بیدی ہے شرم کر گئی ہے میری رہ گئی سوال کیا عورت تم سب دف نماز جمعہ نماز عید وغیرہ بادل کے لیے جا سکتے نہیں جا سکتے. عورت کی سب سے افضل عبادت وہی ہے جو گھر کی تہخانے خانے میں کر حضور نے فرمایا جنہیں عورت چھپ کے عادت کرے گی اُنہیں فضیلت زیادہ ہوگئے گی مرد واسطے فضیلت مسجد سے عورت واسطے فضیلت تہخانہ ہے حضور خانہ ہے اور جو آپ نے پہلے جو میں عورت کی جماعت یعنی امامت کے بارے میں دراش مزید تفصیل کرتے عورت جماعت نہیں کرا سکتی مردہ فاق مردہ جماعت عورت نہیں کرا سکتی باقی رہا جی عورتوں کی جماعت بھی نا تو مکرو تہما کام کرنا عورتوں کی جماعت بھی نہیں کرا سکتی سمجھ آ نے اس واسطے عورت کا صرف انہیں ہی حکم ہے اپنا کام اُن گھر بیٹھی رہے تو حضور فرمند نے اپنی عزت کی حفاظت کرے ان جو شہیدان جباب ملتا کار بیٹھے وہ و سوا مل جاتا انہ ہے انہیں جانا ادھر آد بھی ان شاء اللہ آپ جی جمے نو بن گئی تو پھر آخری تو جی تو جمعہ آل ودائی جی جناب ہفتے بن گئی مڑے جمع وہاں باہر جہے اتوں بہلی دوست عید اتے پڑھنا چاہ پہن جان انشاءاللہ شاء کوئی او ساڈے اٹھ اٹھ بجے تقریباً عد جماعت کرا دیا ان شاء اللہ تین بارہ گول شریف, شریف پر گئے میرے مل کر دو مولا کائنات مولا مشکل کشا سرکار دے روح مبارک قل هو الله احد الله الصمد لم <ام> يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل الله احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم اجعل ثواب ما قرانا وسمعنا واصمعنا وا سلم وا مسلم بل خوش کلام مجیب دا سواب جو واض خطاب کی شہادت مولا علی سرکار دیا کریم صلی اللہ تلاسلم سرکار د وسیلہ جلیلا و مولا مشکل پوشا سرکار دیرو مبارک نو پیش کرنے قبول و منظور فرما یا رب العالمین مولا سرکار علی باغ درجات بلند فرما آجی. یار بولا لوگ جتنا حاضرین حاضر خدمت ہے مولا ساریا دین دیمان دے دی سچی دولت تاؤ فرما, فرما مولا کریما مولا دیرو حت دس دئی مجرمان ساری امت ام مسلمان دی کرم فرما العالمین مولا سونے محبوب دے سر کے خاتمہ کا فرمائیں قبر تو فرمائی کبرو عذاب جگا محفوظ فرمائیں رب مولا مولا مولا مشکل بلا سرکار, بادر سرکار سادے دل دکھے فرما اپنی یاد کی توفیق تا فرما گناح تو نفرت اتا فرما نیکی بنا رب العالمین مولا سونے عدیب سرکار اس داماد مقدس دا واسطے رب کریم کھجور امدد امداد فرما دشمنا نے اسلام و برباد فرما دین حق دا بول والا فرما اوت عشق سے ارپست گ بالا کر دے دار اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا محمد مالا سوابئی